والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد به الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لو شوقنا المحبتن الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 سامعین نزی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمدو سنادر خاتم لمبی التحیت و ہو سنات آج زانا مسکینانہ فریاد ہے کہ مولا آلہ جل ہو نفس شیطان انسان دے ہر شرحر فتلیں دوں اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات عطا فرماوے خالقِ قینات مولا سونے محبوب دے جوڑے اپا کندہ صدقہ دینی دنیاوی اخروی گھاٹے خشار نقصان دوں اپنی رحمت کی دھیہ نجا تتھا فرما عزیزا نے گرامی سابقہ جمع فل مبارک کے ختبے دن اور بربادی کے اسباب ان دی پہلی قسط بیان کی تیزی اس خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان سباہی اور بربادی, بربادی کے اسباب اس موزود دی دوسری قسط جناب دے شامنے بیان کرنگا اللہ تبارک و تعالی میں نو بیان دی توفیق عطا فرماوے اور بعد اس بیان سان ساریا عمل پیرا ہونے کی توفی پتا فرما نے گرانی ایک گل نشین کر لو کہ آرف بلا گل جڑی ہے او عارف بلہ ہی ج سکتا, سمجھ سکتا دائے، دائے، دائے. اور وہ گہرائی دا دا جا تک, تک جا سکتا ان لوگوں کی گلان جن بظاہر بظاہر میں ورگے عام لوگوں چھوٹیاں نظر آ او پھر تک اتنا لوگ آنے آل تو چھوٹی جائیے پر جی حقیقت دے اندر اے تے اے جناب اہری ہوں نے کہہ دی حقیقت کوی پہنچ سکتا جنہوں رب سونے دی صحیح مانیہ چمارفت حاصل ہو جاو جاوے میں موٹی جی مثال دینا کبلا استادی قبلہ, قبلہ وڈے استاد صاحب اپنے زمانے دے امام بھی نے اپنے زمانے دے محقق بھی نے اور اپنے زمانے دے عالم باعمل بھی نے تو ایڈا وام ہے آپ خود فرما نے یہ میں یا تقریر نے اے اپنے مرشد پاک دے چند گلوں دی تفصیل بیان کرتا پھر یعنی اے جی مثال سمجھائیے کہ یہ جنیا گلام تسی سنیاں نے یا سن رہے اے پچھوں جڑے بیٹھے نے مجدد وقت اے یہ دیاں چند گلوں دی تفصیل اجے ہو رہی ہو اللہ دے ولی دی او ورگے دے جی گل ہے وہ بظاہر میں یعنی عوام دے نزدیک جڑا او چھوٹی ہے مگر حقیقت جی ویکھیا جائے یا کوئی بابے فرید ورگا ویخن آئے دا گنج بخش علی اجمری ورگا کوئی ویخ چھوٹی جی گل کے اندر یہ چودہ نو بیان فرما چلا توجہ ہے اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا نا آرف کی گل آرف جانے تو کی جانے نقصانی آرف کی گل آرف جانے وہ یہ مطلب ہے کہ جڑے یہ آرف بلا لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی گلوں صحیح سمجھتے ہیں جہے آرف ہوں جڑے مارفت کے خدا رکھنے والے ہوں بہرحال تبجو رکھنی ہے توجہ اور دل کے کن سنو گے امید کرنا انشاءاللہ شاء اللہ عزیز ضرور فائدہ ہو سنون مصری سرکار رحمت اللہ آپ سرکار کا پچھلی کشت کے اندر تھوڑا جہا ترف اور شان بیان کیتی کی تے اج آپ کا وہ کال بیان کرنگا جد آپ نے فرمایا ہے لوگان دی تباہی اور بربادی جیڑی ہے وہ چھ چیز دی وجہ چھ سب اپنے بیان چھ سب پہلا سبب جڑا توجہ پہلا سبب جیڑا جی وجہ جی وجہ دخرت و برباد ہو جب نے بیان فرمایا زو فنی زو فنی آخر کہ کہ آخرت دا عمل کرنا گل سمجھی جی آخرت واسطے عمل کرنا قبر واسطے عمل کرنا عمل املتی آخرت والا قبر والا ہو شریعت والا, والا رب رسول دے حکم والا ہو مگر اس عمل دے کے نیت کمزور ہوجو رہی حدی اس رسول کے تشریح سو آلم صلی اللہ علیہ والی وسلم فرمایا ادیس باغ سنا لگا لوک رکھے توجہ رکھا جی اور اے وہ او حدیث پا کے جیڑی ادرت سیدنا امام آدم امام آدم سرکار رضی اللہ تالان عنہ آپ <سرکا> سرکار نے جدو اپنے پتر حضرت حماد نو نسیحت فرمائی سی آپ نے فرمایا سی اے اے اے پیارے بیٹے یا یا بنیا انا آپ فرما نے پتر جہاں میں تینوں حدیث سنا لگا وا حدیس سنا لگا وا فرما نے میں پانچ لکھ حدیث چند ادیس گڈیا پنج لاک ادیسا کے پچھوی گڈیا نے چھ حدیثیں اپنے پسیحت فرمائی حدیث پہلی حدیث ہوئی سی میرے آکا امدار سرکار نے فرمایا فرما نے انتہ مل آمالو اور حدیساں کتابوں کی بھی پہلی حدیث ہوئیے ہوئی پہلے پاپ دی پہلی حدیثے ہوئیے میرے آقا نے فرمایا آمالہ دا دارو مدار نیتانے اے نیت مطابق عمل دی جزا سدا لبتی ہے عمل بھاویں چھوٹا جہا رب سونا امل وی ویخ رب سونا نیت نا جے نیت ہووے ہو عمل چھوٹا بھاویں عمل چھوٹا عظیم لب ہوزا اسیم لبھی جی امل بھاوے وڈا پر نیت خراب نیت خرابی ہوگا وکھا مقصود ہوا کاری مقصود یا جناب والی نیت کے جگہ خراب ہو ہے پوری جگہ نہیں لگتی حضرت زنون مصری سرکار نے بھی یہ گل بیان فرمائی ہے کہ عمل آخرت کا بھاوے امل ہوے عمل نکی کا امل خبر واستے ہوے امل شریعت کے مطابق ہویت کمزور ہوت ظائف ہوسال کے نوا بندہ پڑھتا نماز نماز ہے خبر خرط واسطے وے. پر نماز ہوگا وکھا لی پڑی جائے سدکار جائے تو لوگوں وکھاؤ لائی ج جاوے تے کہ لوگوں واؤن کیتا جاوے خدا دکم کر گیا نیت امل دی موے گا اگر نیت کے اندر خرابی آ گئی وہ صحیح نہیں لبنی بدلہ تین صحیح نہیں لبنا خراب کمزوری کل اگر مولا دی مار تو اپنے عمل دی جگہ طلب کرے گا مولا فرماے گا جا جگہ ان کو لے جنا خاطر تم کیا قربان اسی گل لےتے آپ کی اسی گل لوک میں تشریف کردا جا باوے مہینہ چاپ جا بجا جا پر سدے جا میں گل لمبی نہیں کرنا گلے چ بہان دی کوشش کر کے اگے چلانگ امل پاوے آخر پر نیت خراب غلط فہمی دالا کر قوم کو آخری خصوصی جنابے والی خصوصاً سکولی طبقہ لبرل طبقہ نیچری طبقہ جدو حرام کرتے جائے کرتے کر یہ جدو روکا جائے سہنے مولوی عمل کا دارو مدار نیتانے کہیں لے ن حدیث میں بھی بیان حدیث سکولی بھی بیان کر لے پر میں حدیث بیان کی سونے کا فرمان دا لے سمجھ کے او حدیث او حدیث بیان بیان بیان اپنی جان چھوڑا میں اتے تھوڑی جی تفصیل کر جا مت تسان دی کی جان چس جاؤ جسے روکیے میں مثال دینا وا داڑی منڈے نو بندہ آار داری رکھا لاؤ عمل کا مدار نہیں اتنے اتو کہہ چبال بھی سی جی کوئی ہرامکاری پیا کر دے حرام کاری پیا کر دے وہ روک وہ بندہ روکے وہ بھی آمل دار و مدار نیت دے او میں آخیا سد کے جاوا بولیا اپنی جان چھڑاولی انہ اپنی جان چھڑا یہ ستیش نہانا بڑا جائے مگر قربان جاو میرے آکا فرمان کا مطلب میرے آکا فرمان کا مطلب کہ کم چاہیے ہوم کم چ نہیں ناجائز کم نہیں مکرو کم چ نہیں سکیر کبھی گناواں جہد جہد ہو نا وہ سدیش کی تفصیل مدیت حضرت زمون مصری سرکار کول پی ہوئی فرما نے جو فرونیت <الْآخِرَة> عمل امل آخر آخر امل آخرت ہونی تو امل آخرت دا پر نیت کمزور کی مطلب یعنی کہ امن جہد ثواب سباب والا عمل شریعت کے مطابق ہوئیت کمزور ہو سب چایا جاوے بندہ دنیا چی تباہ ہو جا آخر کم بول جے کم جائد ہود ہواجب ہو سنت ہوے سدقہ ہوماز ہوے حج ہوے وکاس ہوے جہاد کم جائد ہوے پھر نیت جائے گا کہ یار یہ کہی نیت نیا کرنا ہے نیت کیوں پیا کروگا واسطے پیا کر جدا پھر مولا سونا قیامت نرما گاجا جنہ واستے چیتا سیا ان کو جدا لو توجہ رہی یہ فرمائی چھ امل ہوا پھر جدا لگتی تے تے تے تے تے تے تے تے تے حرام کام ناجائز کام حرام کام وہ ہے ہی حرام نے ہی حرام نے توجہ نہیں یہ فرمائی اچھا میں مجھے یہ دسو میں مثال دینا اگر کوئی بندہ جناح, جناح کرے اللہ جنا کرے حرام کاری کرے نیت وی فرمائی نیت ویکھی جائے گی نہیں ویکھی جائے گی نیت وی جیت کام کے اندر حرام سے ہائی حرام او جڑا حرام کردہ وچ نیت ناخل تھے نیت ویٹھی جی جیل اندر کے کم آخرت والا جائے گی جی نیت خراب جزا تو خالی گا جی نیت تو نہیں جی فرمائی روک نہ روک اللہ قربان تا, تا میرے آقا ارامدار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا نیت مو میرا امر ہی دے منت تو تفدا لے مومن وہ امر تفدال لے کی مطلب قربان جاو کہ امر کرتا نیت خال سربتی رے امل جا بھی پا امل جلا بھی پاوے گا, گا. سوا بھی لبے گا, پاوے گا. تجے نیت خراب نیت کے اندر کمزوری نیت خراب ہے اج خدا کسم کر کے آن لو معاشرہ ایسے گل کا شکار ہوا پہ اسی گل کا شکار ہوا قبولیت کوئی نہیں میں کرنا وسال د مثال درانے توجہ فرمایا فرما مولا سونا فرمایا مولا فرما بے شکلواد بے شک نواد برائیاں بےحیائی کماں توک دیے برائیاں بے حیائی دے ہجائی تو روک دیئے نماز نماز کی کردے بولنے نہیں رک سبھحا اللہ برائی دے تو نماز روک دیئے بے حیائی دے تو نماز روک دیئے ہوں رب د رب سونے دا فرمان اے یہ کدی گلت نہیں ہو سکتا اے کدی جا نہیں ہو سونے محبوب دے سینے دے نے بے بے یا رب نے وے سنایا رب حبیب نے پکا ہے یہ کدی غلط بیانی نہیں ہو سکی رب فرما فرمایا سالیا تنہا بے شک نماز کمہ کماں تے جا پورا بے نماز بے حجی توکی پر عجیب گل آپ نماز بھی پڑھنے نماز بھی پڑھنے بے حجی بگیرتی رچے پے آئے بے حجی بگیرتی تب بھی نہیں پہ رکتے نماز بھی پڑھنے پے آ نماز بھی پنج گانا پی پڑی چکی بھی چلنی پی ہے بغیرتی چکی بھی چلنی پی ہے جہاں بندہ جنابے والی لوگ ویخے لوگ ویخے نماز پنج گانا پڑھتے با جماعت دے تو جنگل جانور کماں تجالی پریلائی بھی کرتے فلم بھی لے گانے بھی سنتے سکول چ بھی دیاں بہن دے پردے بھی نہیں کرتے نماز بھی پڑھنے ہوں ایک پاسے رب دے قرآن رکھ دے دوے پاسے عمل امر رکھ دے یا قرآن جوٹ ہے مادے کوئی خرابی ہے یا سڈیا نمازوں خرابی ہے رب کا قرآن جھوٹا ہو نہیں سگا نماز نمازا نہیں جہیا نماز بے حجی تچا بے حیا تماز بچاؤ جڑی خان سرا دلاس پڑی نماد خال سرب واسطے پڑی آیت ٹھیک ہوتاسم کر گیا نا نما پنجے ایک نما بڑا بلائی چا پالے جی لاہر تبدیلی مطابق بڑھنے وہ سچی رکھے بدنی پی ہے گٹنی پہ برائی پٹ دیا عجیب گل عجیب گل نماز بھی پڑی جا رہی لگتا ماشاء اللہ اج ہزار نمازی ہو ہزار نمازی دچو کوئی نیج آٹے جان نکلے وگرنا وگرنا کوئی وکھا واسطے آیا کڑائی کوئی کسے مطلب واسطے آیا کھڑائی کوئی کسے مطلب آیا کھڑائی اندر باغ دردر صدقہ صدقہ سدکا سد کا تر صدقہ دربا سدکا پلاوان دے سدکا بلاوا ٹال دے یہ قرآن مثال سنائی ہے سدکا بلاوا ٹال دے سدکا بلاوا ٹال دماریاں ٹال دور عجیب گل سدکے دے آر چوکیاں آ جائی کیوں سدگے سدگے گل بڑی کم دی ہے توجہ سنیا سدکے دکم سدکے دکم جی سچے تے تو ہاتھ نوں خبر نہ ہو ہاتھے کپے ہاتھ خبر نہ ہو سدگے جانا سدکے کرنے سدکے کرنے جنابے والی چلے تک سدکا تیل والے کا الان نہ ہو فلانے چوہدری صاحب نے جی مسیح ہزار روپیہ دتا ہے जे किसी देना भी जेब जू गए खोल बड़ा जरा अंज फट गए ना के चार जने वेखन पता लगे पता लगे देर देर दे खुदा दे बंद तू स नहीं दी یا مسیت نو ددرسے لوگوں سنا پتا لگے فلانے جٹ سا فلانے بڑے امیر نے بڑی پیسے بڑی خدمت کرتے او خدا دیا دی بارداش دے جے تجر سوال کرے گا مولا گا میرے لیتا میرے لئی لیتا نہیں مولا سونے زبان تیرے اختیار نہیں زبان تیری مردی رال نہیں چلنی اوے رب دی مرضی رال چلنی تیرے نہ کردیا آوی زبان نے بول دینا جو حق ہونا مولا پوچھے گا کیا میرے نہیں مولا پوچھے گا مولا فرماوے بیکار اج جناب والی صدا کرنے جسے گھر دیگ پک جاوے اعلان نہ ہوے تو دیکھ پکا چھت نہیں لمحہ سکھری کرنا رب واسطے وے او کرنا رب واستے سنا اے لوگوں کی رب لے کی اے عمل رب دی بارگاہ کوئی قبول نہیں نہ اے دی جدا لبے گی نہ اے دا اعتبار کیتا جائے گا رب دی بارگاہ او عمل دی او عمل دی امید کیتی جانی ہے جڑا خالص رب واسطے کیتا جائے تے جے رب واسطے کیتا جاوے خدا دی قسم کر گیا نا خال خالص رب دی خاطر کی کیا جا سدے جاؤ بادشاہ سلطان محمود اس اے تو گین کا پتر سی بادشاہ نو شک سی پتا نہیں میں شکت کی پتر ہے بعد وہ شک پہ تر گل شک سی ایک اپنے باپ یا نہیں میں اصل باپ کا یا نہیں دوسرا انہوں یہ شک کہ قیامت قائم ہونی ہے یا نہیں تیسرا انہوں یہ شک سیمت لبنی سمجھا جی جی منخر ہوا نا تو سومنا مندر مولا سونا کدی محمود قدنوی ہتوں فتح نہ فرما ایک شخص ہوں بندے دے او شک او بندے دیاں دڑا تھاڑ مارد ایک شک ہوتا ہے کہ یار اگر مینو تسلی ہو جاو جاوے تو مند کہ میں من پہلے بھی آ لیکن پھر میرا دل ہوتم ہو جائے گا مثال دیا ہاں یہ جی محمود قدر اللہ مسلا سمجھا چاہرت سی دے برائی مطلب کرتے نے مولا سونے مولا سونے یہ دوبارہ مردے نو کی دندا کرے مردیا دوبارہ مولا فرما کیا تینوں ایمان نہیں ہے کال پلیا حضرت ابراہیم فرما ایمان تے رکھنا تے سونے کیوں زندہ کرے؟ فرمایا کدی کدی بھی ہو جا مدن بھی تل کا اتمین چاہتا سی ایک دن جا رہا وے جا رہے آوے فوج چند سپاہی نے سلطان محمود جا رہے جانا جانیا ایک تالے بل تالے بل تین گو کھلو کے پتی کتاب پڑھنا پہ رات دا رات دا پچھلا پیر محمود رات کرنا میں سونے میں غریبا میرے کو پتی پیسے کوئی نہیں میرے کول لینے پیسے کوئی نہیں میں پڑھنا وا میں مدرسے پڑھنا وا میں نبی دے دین دا علم حاصل کرنا ادھر میرا باپ انتہائی گریب ہے رات دا جدو یہ وقت آ میں بتی ہیٹ آ جانا کھلو کے اپنا سبق یاد کرنا اج کل اجکل کوئی عالم ربانی چھتی چھتی کیوں نہیں تیار ہوجہ اے ہوئی وجہ جہ کے پڑے نا وہ جہاں ٹھنڈیا پڑے اور جناب والی کلینیا پلنگا بہ کے پڑے زہ نصیب کسی لو علم لبے وہ لوگ علم پڑھنے واسطے انج تکلیف برداشت کردے سن گھروں نکل کے رات گلی ایک بتی سبق یاد وہ شاید شادی فرما نا کہ علم کے پیچھوں بندے بتی وانگو چلنا چاہیے بتی وانگو مطلب کہ بتی بلدی ہے نا بتی بلدی دوسرے چاندی پر اپنے آپ جا اپنے آپ توجہ نہیں خدا دی قسم کر کے آنا اج آؤ جاؤ مدرسیا جاؤ جناب بہترین عمدہ پکھے لگے بجلیاں لگی نے جنریٹر لگے اے سی لگے اور پھر جناب علی کمریاں دے اندر پلنگ بستر لگے ہوئے نے لیکن اساں ار بھی توجہ آئے اور خاص کر لکھے نکے جڑے میرے بچے بچے نے پڑھنے والے یہاں لے سبق واسطے میں گل کیا کرنا کہ سانوں اتنی سہولت مل چکی ارے بھی بندے نہیں بان کے پڑے اگر میرے پتر تھوڑ نکل کے محلے کی کسی گلی درمی چبک یاد کرنا پوانوں لگ لو یہ کوئی مستفا تو فرمائی ال محمود گدنوی نے پوچھا نہ سبق یاد پیا کرنا محمود گدنوی نرسایا ترسایا محمود وزن بھی اپنے وزیر شاہی بھی لے جا کے پڑتا رہا قربان جاؤں تالے علم کی شان بھی وکری سی انہوں <سؤال> تالے کی شان بھی وکری سی, سی, سی, سی اور خدا کی کسم کر کے نیت جو سہی خر گیا ستا اکھ لگی مدیلے تاجدار آ گئے آپ سرکار آ گئے فرما سلطان سب فکی توجہ گلوں کے شک سی نبی باغ کروا دے سلطان سب فکیم کا تو میرے عالم میرے میرے تیر دے طالب پیڑ مدد کی قیامت قائم ہونی ہے یا نہیں اور تیسرا اس گل چک سی کہ الما وارسیا یہ جڑی عدیش ہے کہ آلم اے نبی وراثت کے نے کیا یہ صحیح اصل ای تین گلوں کے ساتھی نبی پاک فرما سلطان سبھی پو میرے مدد گل ای بیان کہ ت پور بھی سروپ علماء میری وراس کے مالک بھی ہے بدلہ لے گا نیت صاف سی نیت صاف سی وغیرہ کم سے بتا چھوٹا جہا کم سے بتا چھوٹا جہا کی بتی لے کے ہے بتی دا خرچہ شاہی خدانے اور لب گیا عمل چھوٹا سی نیت اچھی منزلے مقصود, منجل مقصود ایک رات جلا بولا ایک شان دوسرا دی خدمت کا اجا سمجھ ہے تیسرا نیت دا خلوص سمجھ ہے جیت سو نیتو تل بھی سونا فرما جدا میں لے کے دیا گا قربان جاوا یہ اے فضیلت علم دین دی قسم کر کے مگر سو مگر سو یہ دور بھی آنا سی اج تلبا نو تل با تلبا نیجر قوم می حکیر حکیر جنہ نے تو لبا نو لبا نو نبیس بارے سمجھ کے خدمت کی خدمت ان لوگوں کی خدمت ایک تو چاہیے یہ بھی خال نیت رکھ کے محنت پڑھن محنت پڑھن محنت کر کے پڑھ دنفا واسطے ہٹ کر اور ایسا مبارک علم میں ایسا مبارک علم میں کہ طالب علم اگر پڑھنے پڑھ دیاں مر ج سکولی نہیں ہوئے ماتی لوگ یہ مدرسیالے علم کی گل تالے مل پڑتا پڑھتا مر جا ایک تو میرے آقا نے فرمایا شہید دوسرا میرے دے فرما قبر مولا سونا فرشت میرے نکلیا جاؤ پڑھاؤ اللہ ماری قبر فرشتے پڑھاؤ اور کی چاہیے دنیا کے علم واسطے نہیں آیا یہ آئے میں شوق محبت پیدا ہوتے انشکل سن سنشکل چھیل کے پھر بھی پڑے آئے اج ساریا آسانیاں نے روٹی بھی ملتی ہے پڑھائی پڑ... پڑھائی روٹیاں نہیں لبی پا کے گزارا کرتے بھی پڑھتے سن پرج روٹی بھی لبی ہے خرچہ بھی لبتا کپڑا بھی لگتا ہے استرا بھی لگتا عمارت بھی لگتی ہے سارا کچھ لبتا فر بھی جی فر بھی علم حاصل نہ کرے توجہ روک حاصل کرے بندہ ہچی نیت خدمت کرے وہ کسے رنگ چی کرے کپڑا لے کے دے جی لے کے دے کتاب دے اپنی استا آد متابے آس نیت فروے سوکھ سکیم پتر تیرے والے خدمت کل کیا بدلے دن تیرو یہ نیت خالی نیت اچھی پر سدکے جاؤ کم میں چھوٹا سی اکو راتی مندل مل گئی ہے ایک امن لال مندر لب گئی ادکے کرنے بلاو ہو اداب ہوفتار نمازا پڑھنے بے حجائی چور وے آ پتا لگتا وے قرآن بھی سچ اتیس بھی سچ سڈیا نیت خراب نے گل نہیں سمجھ آئیے کویت ملا نیت, نیت, نیت کمزور اندر نیت خراب دے اندر نیت ٹھیک ہو نیت ٹھیک ہومل مندر مقصود لب جاندی تا, تا میرا پیر باہ فرمو چی رب ملتا ہو یار دیا دھوتیاں دھوتے ستیاں تلدہ مچھیاں ڈڈو مچھیا ہو oh, جب جی او oh, جتی ستیل رب ملد وہ جتی ستیاں تا ملتا دادا خسیاں پری او ملتا ہوں ج ہر عمل عمل چھوٹا عمل چھوٹا نیت اچھی ہومل عمل جن و امل عمل ومل جنا وے نیت بھائی ہو نیت ہو گمل عمل جہا ہےڑی نیت, نیت نا کوئی جلا نہیں او جلا تو خالی اج عمل جی, عمل عمل جی تنیا دنیا تے ہے پر اخلاص کوئی اخلاص کوئی نیت صاف کوئی محبت کوئی نی, درد کوئی نی, رب دی رضا کوئی املے جماعت تنظیم تحری جہو تو نشارا نے اٹھایا ہوج بھی نے جن بھی, بھی دعوتی لگے پھر جنہیں بھی دعوتی لگے پھر کد بے حیائی تو نہیں روکنگ کدی بیکیر برائی روکنگے بس نماز میں آخیا نماز پڑھیے کا ج نماز پڑھ کے بھی برائی تچتا نماز پڑھ کے بھی نماز روپے حجی تچو نماز نماز روزا راکے بھی تکوا نہیں پیا پھر سمجھے روزا روا نہیں جدکا دے بھی بلا نہیں پہ چلتی پھر سمجھے سدکا سدکا نہیں کیونکہ بہڑی ری اثر کیتا گیا پر سدگے اس وقت ای سواب سمجھ کے گیر تی حرام کے کام سواب سمجھ اور اکانشاہ مشاہدہ محرم شریف محرم شریف آمل کی گل سمجھا رہا توجہ خصوصن محرم شریف آوے ربیل اول شریف محرم شریف کے پتا کی ہوگا شبیل لگتی الحمد اللہ جلاب والی شبیل لگی کھڑی آئی گلی چ لگیا کار دو شربت پہ منڈی دیا جہی ونڈن والی کرما والی سی نا نہ وہ سر چٹا تک وہ نگا سب لائیے میں کیا واہ مولا سونے یہ وقت بھی اخنا معاشرہ بھی ابھی ویخنا سی تھی تا اپنے آپ لوگ پہلے لر پورا کر پھر سب کا نفلے پاسے آ تو فرمائی مثال اس واسطے کی جس جس معاشرے سواگ کیتا جا رہا معاشرے عمل نیت دا ہونا کسی نسیب والے تو جو نفس دان ہے نا اے بڑا تیز ہے بڑا ہیز بڑا ہیز اے بندے نمج نہیں دے بندے بندے ملے رکھنا وہ شایدان نے آخیا میں اولاد آدم سے آگوں حملہ کرا پچھوں کرا سجوں کرا گا چھو کر کسے پاسوں میں چڈنا نہیں بندہ کوشش کرتا بھائی اگلے پاسوں بچے دچھوں شروع ہو جاندے پچھوں تو بچے تھے وہ سجو ہو جائے سجو آرت بچے کبگوں ہو جائے اس وقت بچتا جا پاسوں گی ویخ نا گی اگو بھی کیمرہ لگا پچھوں بھی کیمرہ لگیا ہے سجے بھی شیشہ لگیا ہے کھبے بھی تو جو لیں گے فرمائی جے سجے پاس آیشہ ڈٹ جے مڑ کہ سجے پاس نہ جاوے جے ٹوکنا جبے پاس شیشہ ٹوٹ جے موڑ دیاں کدرے ٹوک نہ جاوے یا پچھڑا نہ جاوے وڑ جے اگلا کیمرا خراب ہو جاوے, جاوے. جاوے. جاوے. جاوے. جاوے. خطرہ ہے پچھلا خراب ہو جا وہ بھی خطرہ ہے اگو بھی کیمرا ہے پیمرا سچے اپنا اگلا کیمرا بھی سڑ گیا پچھلا بھی سڑ گیا سچا شیشہ بھی ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا آپ چارے پاسوں لا لگا پھر لے بنے فرمائی ایک پاسو بندہ بچے پاتو آ جائے دے پاتو اچھے تریے پاتو آ جیے پاسو آج چوتھے پاسو آ جسے پاتو مروجہ وہ لوگ جنہوں رب دیوار گا چ روپیہ سدکا کیتا جد پر آج لکھان سدکے کیتے جا رہے فلان نال فلانے بندے لاکھ روپیہ فلانے دو لاکھ فلانے پانچ لاکھ دیتے مگر ستکاگرچ کثیر تعداد مگر ہے مشہوری خاطر نیت خراب ہے نیت ہے اے دی دی اے دی دی امید نہیں ل اس علبولیتد کیمل امل کی عمل نیت نیت تھوے نیتے نیت خالے خدا دی قسم کر کے رب سونا رام بھی سریوا چھڈ لر بندہ نہ کردار نظر آخلاق نظر آخلاس نظر نہ انسانیت لبی دین تے لبدیاں نہیں لبن لال نہیں لبا محبت درد ختم ہو گیا وجہ کی وجہ یہ ہوئی ہے جی تھی کلیا بہ کے اے تے خدا دی قسم کر کے آنا بزرگ اس وقت تک نفس اور شیطان نفس اور, اور اپنی خرابی دی خرابی خرابی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک جب دی. دی. بندہ کلیا بہ کے اپنا محاسبہ نہ کرے اپنے عملوں کہ یار میں کیوں کیتا ہے کی ریالی بادت، ریالی بادت، ریالی بادت، ساری زندگی دی دی، ساری زندگی لمحے دی دی، ایک لمحے علی عبادت تیری پوری زندگی دی عبادت نال وفظر جڑی رب دی رضا کی خاطر کی نیت خالص سو نیت پھر ایک باری اگے پورا نہیں سنایا میرا بھی باہو فرماؤں فرمایا او ہوا بھوت ملدیا کھوتیاں تا ملدہ ڈٹو مچھیا جتی ستیاں ستیاں جب مل گارا جتیاں ستیاں تان مل گانا خسیا ہو ملدا بھی سشیاں روی علانو وہ ملدا ببو لیلانیاں اچیاں ہے فساد, فساد, فساد دا سبب کے نہیں ہے بربادی دا سبب کے نہیں دنیا بھی دبا تخرت بھی بندہ کھو تھی پھر چیر کے پھر بورڈ دلے بندہ ہی دنیا بھی گئی تے آخرت بھی جناب میں دو چار نیت گلیں نے مگر ان شاء میرا دل اس موضوع پورا ضرور کرگی جڑے نے نا کئی دیر فرمائش کرتے ہیں کہ یار تا نا بڑا لمکا چڑنا کئی بےلی آدھے جہاں نے کموں جانا ہوں کئی فیکٹری والے ہوئے کئی کم کاج والے ہوئے بھائی اتنی لیٹ ہو جانے جمے تو بعد تو انشاءاللہ شاء اللہ ای بعد سوا دو بجے جمے کی نماز کھڑی ہو جائے دو بج کے پانچ منٹ تکریر چڑھ دیا ٹھیک ہے دو بج کے تکریر چڑھ دیا گا سوا دو بجے جمے کی نماز جماعت کھڑی ہو جائے گی سارے شنی بےلی وقت کی پابندی کردھر تقریر شروع کرنے بھی نا میں جناب کوشش کرا جی میرے کو سکی جلدی بیٹھ ٹھیک ہے پونے ایک بجے یا اس تو بھی پہلے میں کوشش کرا وقت نال بیٹھا تاکہ جنا وقت مل جاوے بندہ دو چار گلا سنا لو اور وقت نال نالے تو پہلا تشریف لے آیا کرو پھر وقت نال میں تقریر گا تاکہ اپنے وقت پہ جماعت کڑی ہو سکے الحمدللہ رب والا